و باب اسباغ یہ باب وضوع کی اسباغ میں اسباغ جی سے ہے کہتے ہیں کے کے ساتھ اکمال کو کے ساتھ رنگ سے رنگ کو کہتے ہیں تو بات کہ اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے تو پیری امام بخاری تخصیفی وضو بیان کر گئے اب تخصیص کے مقابلے میں اس الوضو بیان کرتے ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام بخاری کے ان ابواب کی ان سے مقصود افسانی وضو بیان کرنا تھا تو ایک وضوی مخفف بیان کر چکے ہیں ابھی وضو مصبغ بیان کرنا چاہتے ہیں تو فرمائے کہ اس باوضو وضو کا کامل کرنا اچھا یہ ایک طالب پڑ و ارقال ابن عمر ابن عمر نے فرما اسباغ الزو ارقاہ اسباغ وضو سے مراد انقا ہے انقا کا اپنا لفظی معنی ہے یعنی اعضا کو صاف کرنا میل کو چیر کو دور کرنا اب محدث نے یہ لکھا ہے کہ امام ابن عمر نے اسباغ الضو انقاء سے یہ کیا ہے تفسیر و شیب لازمی ہی ہے کیوں اگر ایک چیز کو تم مقرر دو مقرر دو مقرر دو تو نتیجہ کیا ہوگا انکاہ ہوگا ایک دفعہ دولو اس سے انکا نہیں آتا دوبارہ دولو سے بارہ دو تو کیا ہوتا ہے پھر میل کو چیل دور ہو جاتی ہے تو اس بار سے مراد انکاہ ہے اور انکاہ کس حاصل ہوتی ہے بے تحسین ہی مراتن کہ بار بار دو تو اس لحاظ سے اپنے عمر نے یہ ثابت کیا کہ اس باغ الضو کی ایک کیفیت کیا ہے اس باغ الزو کا ایک مراد کیا ہے وضو کو مکمل کرنا جس میں تسلیس ہے تو تفسیر شیخ لازم ہی ہے نا اور لازم کیا ہے غسل شیخ مررتن بعد مررتن مررتن ادا کری اب یہاں سمجھو اس بار اس باغ کی کیفیات ہیں ایک جناب محترم اس باغ کہتے ہیں وضو کو اپنے شرائط فرائض مستحبات اور سنن کے ساتھ ادا کرنا تو گو کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لی ہے اس کے بعد جو ہے نا آزا آپ توتے ہیں اس باب الضو وضو کو مکمل کرنا کیا نا تکمیل الوضو اطیان الفرائض والسنن ول مستحبات تو فرائض تو آزائے ارباد نے کل ہم نے کہا ٹھیک ہے سنت کیا ہے کہ بسم اللہ پہلے پڑھ لو سنت کیا ہے یمین سے شروع کرو یعنی پہلے دائیں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ پھر پہلے دایا پیر پھر بائیں پیر مستحب کیا ہے وضو میں ادور میں آپ کو آ جائے گا کیا موالانت ہے موالات ہیں موالات سمجھتے ہو بے بے متواتر آزا مصنح اس کو اسماح الوضو کہتے ہیں ایک دوسری بات یہ کہ اسماح الوضو سے مراد کیا ہے پانی کو اپنے آزا سے یعنی آزائے مفروضہ سے متجاوز کرنا میں نے کہا پتا ہے یعنی ہاتھ میں یہاں تک ہاتھ دھونا یہ مقدار مفروضہ ہے یعنی فرض ہے اس سے تھوڑا سا بڑھانا اسباح الوضو ہے وہ فرض مقدار تھا اس سے آپ تجاوز کر گئے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ کہ اسماح الوضو ورزو کے اپنے فرائض وضو کے فرائض کو مکمل کرنا سنن وضو سے تو گو کہ التیانو بلغش میں صلاح سمجھ رہا کہ ہر ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھو لو تو اس دن اسباغ الضوح شروع ہے اس دن گیا قصر سمجھو دوسرے اب حدیث سے عبد اللہ ابن مسلمہ سے یہ اپنے شیخ مالک سے وہ, اپنے شیخ حضرت موسیٰ ابن عقبہ سے وہ قریب سے جو کہ حضرت ابن عباس کی مولا ہے یہ نقل ہیں اسلام ابن زید سے گوئی کہ, کہ اسلام ابن زید نے یہ حدیث سنی یقول فرماتے تھے کہ دفارس اللہ وسلم آرفا دیکھو یہ دفاع کسی کو دفاع کرنا ہٹانا تو یہاں بھی تفسیر بل لازم ہے دفاع من آرافاتا واپس لوٹ نبی پاک آرافے سے اب یہاں یہ نہیں کہ دفاع کسی کو دفاع کیا ہے تفسیر تفصیل بل میرا مزدف سے نبی پاک واپس آئے لوٹ آئے نبی پاک من آرافاتا آرافا عرفت سے اب توجہ کرو آرافات ایک میدان کا نام ہے اللہ کریم ہم سب کو بار بار دکھائے ایمان و عقیدت کے ساتھ وہ عظیم و شان میدان ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ جو ہے یہ حج کے موسم میں ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو متعلق ماننا پڑے گا دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آرافا من آرافا تھا یوم الرافا نبی علیہ السلام لوٹ آئے عرفی کے میدان سے عرفی کی دن آرسی کی دن سے مراد کیا ہے ضولحجہ کی نو تاریخ اس لیے کہ ضلع کی نو تاریخ حجا سب ارسی میں ہوتے ہیں پھر شام کو مزدلفہ آتے ہیں ہر کا نبی شہب یہاں تک کہ نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ایک گھاٹی تک ایک گھاٹی ایک پہاڑی تو ارسی سے مزدلفہ آتے ہیں تو جگہ جگہ پہاڑیاں پہاڑیاں ہیں ان پہاڑی میں سب سے بڑا پہاڑ جو ہے جبل ہے جو کہ تم نے فکر میں پڑھا ہے مشل الحرام الحرام بقرب جبل مشرح حرام مسجد جو ہے جبل کے قلعہ قریب ہے اس گاڑی پر جب آئے تو نزلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر گئے تو فبال پیشاب گیا اس کے بعد تم متوزہ وضو فرمایا ولم یوسف یا وزو اور نے ندینی وضو کو مکمل نہیں کیا کیا مطلب ہے اس میں احتمالات اہتمامات وزو مخفت کیا ہے یعنی ہاتھ دھویا ہے استنجا کیا ہے یہ وزی مخفص ہے لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے اس لیے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ استنجا کو کسی نے بھی وزو سے تعبیر نہیں کیا ہے استنجا کو وزو نہیں تھے تم کہتے بھائی میں استنجا کرتا ہوں اور اگر چار آدام ہوتا ہے کہتے نہیں وضو بناتا ہوں تو چار آزاد چار سے چار آزاد یہ وضو ہے استنجا ہے تو اگر کی اس کی یعنی اس میں ایک اختمار یہ بھی ہے کہ غلط مسلم وضو کیا محفف ہاتھ دھوئے استنجا کی لیکن یہ مراد تو نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی آپ حضرات جو ہیں تلبا ہیں اور آپ جو ہے استنجا کرتے ہیں پیشاب کے بعد استنجا کرتی ہیں کرتی یا نہ کرتی لیکن آج کل کر آٹومیٹک کرتی ہیں اس لیے کہ وہ پرانے مسئلے تو ختم ہو گیا کہ تیرے گیلا استعمال کرو اور اس کے بعد پانی استعمال کرو اب تو رہ لمبے کام ہے اچار بن گیا سب کچھ لیکن پھر بھی استنجا تو آلے تو کرتے ہیں یہ مراد نہیں ہے صرف ہاتھ دھونا یہ بھی مراد نہیں ہے تو معنی اس بار لم یس میں ریلوز ہوا وہ لم یس بھی ریلوس کو کامل نہیں کیا تو کیا معنی ہے بھائی یعنی پانی تھوڑا استعمال کیا جو میں نے ابھی پہلے کے دیا تھا تخیف پانی تھوڑا استعمال کرنا یا وہ لم یوس بھی آزاد و شمار بھی اس باغ نہیں کیا بلکہ صرف فرائض وضو پہ اتفاق کیا ہے اور آزاد کو ایک ایک مرتبہ دھویا ہے اب یہ ٹھیک ہے فقلت تمے نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابھی اسلام کے منصوبہ اس کا ناصب مقدر ہے اتوری دوست یا رسول اللہ یعنی وضو فرمائے نا تو شاگرد نے کہا اتوری دوست یا رسول اللہ آج نماز ادا کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا سلا تو امام کا توجہ کرو اصلا تو امام کا کیا مانا نماز نماز جو ہے امام کا تیرے آگے ہے ایک مانا ہو گیا اسلات امام کا محل اصلاح امام کا نماز کا تیم نماز کئی کی جگہ تو سے آگے ہے یہ نہیں ہے یہ جگہ نہیں ہے نماز کی فار اکیبہ نبی علیہ السلام سوار ہوئے فلما جال مل فتح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پہنچے مزلہ پھر سواری سے اترے فتوز وضو فرمائے تو فس بغل وضو آس وضو تو وضو کو کامل کیا اب کامل بے اعتبار کیفیت ہو اور کامل بے اعتبار کیمیت ہو تو دو صحیح ہے کیفیت پانی پورے استعمال کرنا اور کیمیت تین دفعہ اعضا کو دھونا سنو اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ سنیں اصلا تو عواما کا حج کے دنوں میں بعض مسائل بدل جاتے ہیں مانا کیا ہے تم نے ادا پڑھا ہے کتاب السلاط تو بعض مسائل بدل جاتے ہیں گویا کہ عرفات میں ظہر کے ٹائم میں اصر کی نماز کو ملا کر پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے شروع ہیں شرط اول یہ ہے کہ وہ ادبی محرم ہو شرط ثانی یہ ہے کہ میدان عرافہ ہو شرط ثالث یہ ہے کہ پڑھانے والا امام الحج ہو امام الحجاج ہو اگر نماز پڑھانے والا امام الحجاج نہیں ہے تو اکٹھے نہیں پڑھا سکتا اب سمجھ گئے نا اب جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں مودی صاحب پھر اکٹھے پڑا ہوا پڑھا دیا ہے جو نمے میں پڑھاتا تھا اس نے پڑھا دیا ہے اگر ہم علیحدہ اپنی جماعت بھی کریں گے تو ہم چونکہ مسافر بھی ہیں ہم تو امام الحجہ نہیں ہیں نا تو ہم جو ہر نماز کا اپنی ٹیم میں ادا کریں گے اس کے لیے شروع تھے اسی طرح بارسی کا وقت غروب شمس سے ختم ہو جاتا ہے پھر غروب شمس سے آپ کو مذلف آنا پڑتا ہے اب یہاں پہ مسئلہ سمجھو ہم کی تحقیق یہ ہے حاجی صاحب جب عرصی سے روانہ ہوتے ہیں اس کو راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگر یہ غروب شمس کے بعد ابھی آرسی میں آرسی کے میدان میں ہے پھر بھی نماز مغرب نہیں پڑھ سکتا اب یہ مسئلہ سمجھو حج کے لیے تم جاؤ اللہ تمہیں لے جائے میرے ساتھ تو آپ پھر جھگڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ غروب سے پہلے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں تو غروب تو اور جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا غروب چھ بجے ہوتے ہیں آٹھ بجے تک لوگ عرفات میں ہوتے ہیں لوگ تک بھی ارفات میں ہوتے ہیں تو کہتے بھی نماز کزا ہو رہی ہے نماز کو کہ نماز کزا میں پڑھو پواہ نہیں آرفی میں قضاء ہو جائے پرواہ کوئی نہیں ہے ابھی حکم بدلا ہوا ہے اصطلاح امام کا اب مغرب کی نماز کا محل ملطرفہ ہے ارفا نہیں ہے کضا ہو جائے گا ہو جائے جو کچھ ہونا ہے ہوتا ٹھیک ہے جب ملزلف پر آئیں گے تو پھر وہاں پہ آپ نے پہلے اذان دینی ہے اور آپ نے نماز کی مغرب پڑھنی ہے اس کے بعد اقامت کر کے نماز اشا پڑھنی ہے دونوں نمازوں کے درمیان نوافل نہیں ہے یہ مطلب کہ کی کیا ہے ہنسی ہے لازمن نماز دو نہیں ہوگی امام شاخی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لزوم تو نہیں ہے لیکن ام سب یہ ہے کہ مضدلفوں میں دونوں نمازیں پڑھی جائیں امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں اگر کسی عذر کی بنا پر کوئی عرفات میں نماز پڑھے یا مزدل فکی پہنچتی ہوئی پہلے راستے میں پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے کیا معنی ایک آدمی ہے اس زمانے میں سواریاں تھی یعنی اونٹ اس کا تھک گیا ہے آج کے زمانے میں گاڑی تمہاری پنچر ہو گئی ہے یا آج کل زمانہ یہ ہے کہ گاڑیاں یوں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں ہوتے راستے ہی نہیں ملتا جو سوار ہوتے ہیں ان سے پیدل پیڑ مزدل آ جاتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں بغرا سے پڑھ لو ہمارے یہ دلیل ہے اس کو یاد رکھو اسورات بخاری کے رواج کو یاد رکھو ٹھیک ہے اسورات مان لو سرات امامک ابھی نہیں آنے ایک آئے گا در کریں گے سمجھ گئے ہوں یہاں پہ ایک مشکات نہیں ہے ورنہ میرا کتب خانہ ہوتا نا تو میں آپ کو مشکات بتاتا مشکات میں مناسک میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام اور ابن عباس ساتھ تھے جب آتے تھے نا راستے میں تو لم ینزل رسول اللہ صلی صم کے طریقے نبی علیہ السلام راستے میں نہیں اترے یہاں تک کہ ملزلے پر پہنچ گئے یار مشکل افسوستے افسوس سمجھ گئے وہاں آتا لم ینزل یہاں بخاری بحار کے حدیث میں آ گیا کہ نازالا یہاں آتا ہے اتر گئے ہیں لمبی منزل نہیں اترے کیا کرو گے وہ وی سے بخاری ہے یہ وی سے بخاری ہے کیا کرو گے ایک نزول ہے ضرورت کے لیے ایک نزول ہے بدون ضرورت نزلہ پیشاب کے لیے تو ضرورت ہے لم ینزل بدون ضرورت اب سمجھ گئے بھائی ابھی آج جمعہ چمہ بائی طلبا جائیں گے گھروں میں پشاور والے جائیں گے مثلاً گاری سے گاڑی میں بیٹھ گئے بھائی یہاں راستے میں اس نے نماز پڑھی ہے جہاں میں یہاں نوشہ نماز پڑ لی ہے کسی نے پوچھا بھئی جب آپ سوار راستے میں اترے ہیں نہیں جی نہیں بھائی ڈائریکٹ آ گئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں نا آج ہم ڈائریکٹ آ گئے ہیں اور نام نہیں اترے راستے میں تم نے نماز نہیں پڑھی نوشہرے میں پانی بھی پیا ہے وہاں ہوٹل میں روٹی بھی کھائی ہے لیکن اس کو نزول سفر نہیں کہتے اس کو نزول ضرورت کہتے اور سمجھ گئے ہیں دونوں روایت میں یہ فرق ہے اچھا فصل پاک نماز مغرب ادا کی سما سم اناح کلو انسان بہروں کی منزلی پھر ہر ایک انسان نے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا اسی جگہ پر کیوں ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی یہ مضطلفہ ہے اور یہ مزلفہ تو کیا ہے مقام قیام ہے تو یہ تو قیام نہیں ہے نا قیام تو صبح کے ٹائم ہوگا وقت تم نے بھی آرام کرنا ہے اپنے سواریوں کو بھی بٹھانا ہے سما قیمت علی شاہ پھر قامت علی کی فصل اللہ علیہ یسلم بحن آگے جاؤ علم یسلم بحن سمجھ گئے نا شاہ اور مغرب کے درمیان آگے جاؤ منڈے کا شاہ ماشاء اللہ باب و قصل وجہ من دل میں یہ باب ہے منہ دونوں بیان غسل وجہ یعنی منہ کو دونا ہے دل یا دونوں ہاتھوں کے ساتھ من نے گرفت ایک چلو سے امام بخاری نے باپ باندھا وجہ ان کا الفاظ کیا استعمال اس بات پہ امام بخاری نے اس باپ کو کیوں منعقد کیا ہے توجہ کرو دو چیزیں حسین احمد کو بتاتے ہیں امام بخاری ایک یہ ہے کہ بھائی وزلو کے مسائل میں اکثر यमीन استعمال ہوتا ہے ایک ہاتھ استعمال ہوتا ہے جیسے کلّی مذمزہ ہے آپ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے ہیں ناک ہے اس میں ایک, پانی ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے ہیں پھر صفائی بھی ایک ہاتھ سے کرتے ہیں جب مذمزہ منہ میں پانی ڈالنا بھی ایک ہاتھ سے تھا ناک میں بھی پانی ڈالنا ایک ہاتھ سے تھا یہاں سوال آتا ہے کہ کیا منہ دونوں بھی ایک ہاتھ سے ایک. یا منہ دھونے بھی ایک ہاتھ سے ضروری ہے اس لیے ایسا تو نہیں کر دینا ایسا تو نہیں کرتے تو دونوں ہاتھ سے تو کل نہیں کرتے ہو دونوں ہاتھوں سے مزمدہ بھی نہیں کرتے اس کے نشان بھی تو جس طرح اس میں ایک ہاتھ استعمال ضروری ہے تو کیا منہ کے دھونے کے لیے بھی ایک ہاتھ استعمال کرنا ضروری ہے امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا با وجب دین میں خورفتے مصنون یہ ایک ہاتھ میں چلو میں پانی لے کر دوسرا ہاتھ میں لا کر یوں کرنا ہے مسلو یہ دیکھ بے گور فتح وہاں آئے گا ایک چلو پانی اگر تم لے لو تو دوسرا ہاتھ میں لا کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا ہے مسئلہ حل ہو گیا دوسری بات سنن میں ایک رواج آتی ہے تو جو ہے سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جاؤ بھی یمینی ہی اور اسی رواج میں وجوہ بھی کرتی واحدین یمی نہیں پار نے اپنا ہاتھ چہرہ مبارک اس دائیں ہاتھ سے دویا ہے امام بخاری کا رسول جس روایت میں آتا ہے کہ غسل وجب یدین واحد وہ رواج ہے اس کی طرف نہ دیکھو امام بخاری کی طرف دیکھو تیسرے امام بخاری نے غسل یادین غسل وجہ دین قائم کر کے بےغر فتح واحد بھی آپ کو بتا دیا ایک کلو پانی ہو تب بھی لف بنانا ہے اس کو لط کہتے ہیں نا تب بھی لب بنانا ہے اگر دو کلو پانی ہو تو پھر لتی بنے گی پھر آگے جا مزے کا تو جو اچھا بادشاہ فرماتے امن تو دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کو صحابہ کے تعوین کے سامنے بتاتے تھے وہ ایک صحاب کرام مبل قولی اور سیلی دونوں تھے لوگوں کو بتاتے تھے نبی نے یوں کیا ہے نبی نے یوں فرمایا ہے میرے شیخ کی کیسر ہے نا شان صحابہ اور بہت عجیب ہے ایسے الفاظ میں نے کبھی کسی سے نہیں سنے نبی کو کس نے دیکھا نبی کی نماز کو کس نے دیکھا نبی کا چہرہ کس نے دیکھا نبی کا وضو کس نے دیکھا ایسی تقریب کی ہے میرے پاس کے ساتھ ہے انگلینڈ نے کیا عجیب شخصیات سے توجہ یہاں کی توجہ فغصلہ وجوہسان ہے ترمیز میں یہ حدیث آپ پڑ چکے ہیں اس الفاظ سے نہیں باقی الفاظ سے توجہ وضو کیا فغصلہ وجہ چہرہ مبارک دوہیا وہاں خزا گر فتح میں مان لیا ایک چلو پانی کا فتح مؤ گزا تو پانی منہ میں ڈالا فتمز مذہبی اس سے مزمزہ فرمایا مذہب فرمایا مزمزہ فرمایا, فرمایا اس بات کا فرق تمہیں یاد ہے تمز مذہبی مزمز کا اپنا معنی کیا ہے منہ میں پانی کو پھیرانا ہے یہ لوگ آتے تالا گنگ اچھا ہے